Allah اشد لو اشد لائ لو حضرات گرامی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 تبارک تبار الملک وہو دل کل وہ قدیر اسی کے ہاتھ میں بادشاہ تھے اور یہ پوری کی پوری تعینات اسی کی ملکیت ہے بادشاہ ہے وہ جس کو چاہے دے جس سے چاہے چھین لے جسے جس چاہے عزت دے جسے جس چاہے ضلیل و خوار کر دے اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا گیا الی خلق الموت والحیات حیات علیم اکم احسن عملہ کہ ہم نے موت کو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 اور قوت اقلی ان تمام چیزوں کے بارے میں ان تمام نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا تو سننا بہت ضروری ہے سننے کے بعد آدمی سوچتا ہے کیا یا یہ سنی گئی بات حق ہے یا باطل ہے اگر کوئی آدمی سنے ہی نہ تو اللہ تبارک کو تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت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 لیکن اس کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا اس بات کو دل کی گہرائیوں تک نہیں لے گیا یہ مطلب بھی ہے وکال النا نسم کا مطلب یہ ہوا کہ کاش کے ہم سنتے یعنی سنا تو ہم نے کاش کی سننے کے بعد ہم اس بات کو اپنی دل کی گہرائیوں میں اتارتے مطلب آگے ارشاد فرمایا گیا المن خلق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 اس کے بعد باس بادل موت کی ایک بڑی پیاری دلیل دی گئی کہ دو تین لفظوں میں فرمایا گیا وہ کلو رسک ہی اللہ کا دیا ہوا رزق جو زمین سے اٹھتا ہے کھاؤ اور تمہیں لوٹایا جانا ہے دیکھیے دو تین لفظوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے باس بادل موت کی دلیل دے دی کیا کہ ذرا غور کرو کہ یہ رزق تمہیں کہاں سے ملتا ہے زمین سے زمین سے کس طرح یہ رسک ملتا ہے جو مدارے حیات ہے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 سائنس دا ہمیشہ سر جھکا کر کے دیکھتا ہے اور مومن سر اٹھا کر دیکھتا ہے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 جہاں آپ کے قدم پڑے اللہ تبارک و تعالی نے اس شہر کی قسم کھائی ہے فرمایا لاسم بہاد البل میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں انتہلم ہاد البلگ کیونکہ یہ میرے حبیب تم اس میں رہتے ہو اللہ اکبر محمد صلی اللہ علیہ اللہ اللہ کے محبوب تو ہے ہی وہ شہر بھی محبوب جس میں اس کے محبوب نے قدم رکھا ہو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 قرار کرتے ہو نا بات چیزیں دکھائی دیتی ہیں بات چیزیں نہیں دکھائی دیتی ہیں. بات چیزیں محسوسات کے دائرے میں بات چیز ماورائے محسوسات ہیں تو اگر میرا نبی ماورائے محسوسات کی خبر دیتا ہے تو اس میں ایج پیج کیوں اختیار کرتے ہو صاف صاحب, صاحب اسے قبول کیوں نہیں کرتے استعل کیا ہے چمبو چمہ کیا ہے اس کے بعد سورہ نوح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فکول حضرت حسن بسری رحم اللہ کے پاتے شخص آیا اور کہا کہ حضرت قہط سالی ہے ذرا دعا فرمائیں اور ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیجیے کہ ہم قہت سالی سے بچنے کے لیے وہ وظیفہ کیا کریں حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا استغفار کرو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو فقول تو اس ربکم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو استغفار کرو اس ربکم ایک شخص آیا کہا کہ ایسا ہے حضرت اولاد نرینہ نہیں ہے ہمارے پاس کوئی وظیفہ بتائیے فرمایا اس تخت ربکم استغفار کر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 مطالبات مختلف ہیں اور آپ نے نسخہ ایک بتایا اس کی کیا وجہ ہے تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے یہی آیت پڑھ کر کے سنائی آیت کا ترجمہ دیکھیے فکل تک ان کا نفارہ نو علیہ السلام فرما رہے کہ اللہ کے حکم سے میں نے کہا اپنی قوم سے تم اپنے رب سے استغفار کرو ان نو کا وہ بہت ہی معاف کرنے والا ہے اچھا یورسل اسلام علیکم درورا <سؤال> وہ آسمان سے استغفار کرنے کی وجہ سے تمہارے اوپر دھار بارش برسائے گا قحط سالی کا حل استغفار میں وہیم دید کمبی وہ تمہاری مالی مشکلات کا حل بھی استغفار میں ہے وہی دد مال ہی نہیں اموال دے گا جو مال کا پیورل ہے مال کی جمع ہے اموال وہ <وَبنین> اور تمہیں اولاد نرینہ چاہیے بیٹا نہیں بیٹے دے گا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 اس طریقے کے عقیدے رکھنے والے جن موجود ہیں ارشاد فرمایا گیا جن بول رہے ہیں ہم ای مان رہے ہیں ولنشری کا بھی رب بھی نہ بولے ہم, ہم اپنے ربطار شرک نہیں کریں گے اس کا مطلب اتنے شرک ہے مشرک تھے وہ ولن رشی کا تو ایمان کا پتا چلا شرک کا پتا چلا نو تالا جدور یہ اللہ کے لیے بیوی بی تجویز کرنا اللہ کے لیے اولاد تجویز کرنا ہے. یہ کون سے مذہب والوں کا کام ہے عیسائیوں کا کام ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جنوں میں عیسائی بھی ہیں یعنی جتنے مذاہب انسانوں میں ہیں اتنے مذاہب جنوں میں بھی ہیں قرآن کی ان آیات سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی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 اللہ نے فرمایا وہ فلا تدم اللہ یادا بعض لوگوں نے اللہ اکبر پکارنے سے پہلے السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا کے ذریعے پکارنا اس کی بھی مومنیت اس آیت کریمہ میں موجود فلا تدما اللہ یادہ <عَدًا> اللہ کے ساتھ اس گھر سے کسی اور کو نہ پکارو اگر کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ اس گھر سے پکارتا ہے در حقیقت اس آیت کریمہ کی خلاف ورزی کرتا ہے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 کی فرما برداری میں دخل اندازی نہ کرے اسے ختم مت کر دو اسے دبا دو دبانے کا حکم ہے جیسے کتے کو اگر معلم بنا دیا جائے تو کسی شکار کو اگر مار ڈالے تو مرے ہوئے شکار کا کھانا حلال ہے لیکن عام کتا اگر کسی شکار کو مار ڈالے تو بغیر زبا کیے کھانا حرام ہے بلکہ اگر مر جائے تو اس کا کھانا جائز نہیں ہے لیکن متا جسے تعلیم دے دی گئی ہو تعلیم اس ٹریننگ ٹرینڈ کتا ٹرینڈ ڈاگ معلم کتا تعلیم دے دی گئی ہو کتے کو اور وہ کسی جانور کا شکار کر اور اتفاق سے جانور مر جائے تو بغیر ذبح کیے ہوئے اس جانور کو کھانا جائز ہے اس لیے کہ کتا محلم ہے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 جہنمی کو دیکھے گا اپنے ساتھی کو اللہ تبار تعالیٰ نے فرمایا پھر کیا پوچھے گا وہ ماشالہ کا کمفی سکر ارے بھائی دنیا میں تو تم ہمارے ساتھ رہتے تھے یہ جہنم میں کیسے چلے آئے کا سقر سکر میں میں تو سب سے پہلے وہ یہی بولے گا من مسلم نماز نہیں پڑھتے تھے گویا نماز کا چھوڑ دینا یہ پہلا سبب ہے جہنم میں داخل ہونے کا نماز کی پابندی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 گویا تم نے مان لیا کہ ٹوکنے والا کوئی بیٹھا ہوا ہے اندر تمہارا جسم ایک عدالت اور تمہارے سینے کے اندر نفسل اما ایک جج کی طرح ہے جو برائیوں کے اوپر تمہیں زجر تو بھی کرتا ہے ڈانٹتا ہے بھلاوں کے اوپر تمہاری تحسین کرتا ہے تمہیں سرا آتا ہے تو جب خود تمہارا جسم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 گویا کہ اس مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے نفس علاوام کو وجود قیامت کے اوپر باس بادل موت کے اوپر دلیل بنایا سورج دہر شروع ہوتی ہے سورج دہر کے اندر فرمایا گیا ان خلق نل انسان ہم نے انسان کو نقصے سے پیدا کیا ہے اسے سمی اور بصیر بنا دیا بعض مادیت پرس لوگ بحری یا لوگ کیا کہتے ہیں کی کائنات اتفاقاً وجود میں آ ہے اس کا کوئی خالق نہیں ہے اچھا سوال یہ ہے کہ اس کا کوئی خالق نہیں ہے تو انسان کیسے وجود میں آیا اچھا انسان کیسے مٹیریل سے آ گیا مادہ تھا نا مادہ تھا نا اور مادے سے انسان بن گیا اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ٹھیک ہے مادے کو تم مانتے ہو کہ تھا حالانکہ سوال وہی سے شروع ہو سکتا ہے پھر سے لیکن چلو تم مانتے ہو کہ مادہ تھا ہاں ماد مادے سے انسان بنا ہے بولے ہاں بنا بتاؤ مادہ اندھا بہرا گونگا نہیں ہے دیکھتا ہے مادہ بولے نہیں سنتا ہے مادہ بولے اس کے اندر شور ہے بولے نہیں اس کے اندر ادراک ہے نہیں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 جو ضرورت سوا دیتا ہے ایک آدمی آؤٹ آف پاکٹ ہو اس کے جیب میں کچھ نہ ہو دوسرے کو کیا دے سکتا ہے مادہ کے اندر نہ شورور تھا اس نے شور کیسے دے دی دیا انسان کو مادہ کے اندر ہی ڈراق نہیں تھا اس نے درک کیسے اتا کر دی دیا انسان کو مادہ کے اندر کت سنمائی نہیں تھی کوت سنمائی کیسے دے دی, دی مادے کے بینا انسان کو کوت بینائی کیسے مل گئی مادے کے اندر کورت مفکر نہیں تھی انسان کو کتنے مفکرا کیسے مادہ قوت خیالیہ سے متصف نہیں ہے قوت متحلہ کیسے انسان کو مل گئی اس کا مطلب یہ ہوا مادہ پرستوں کی یہ دلیل کی مادے سے انسان بنا ہے اس کا کوئی خالق نہیں ہے یہ ایسی بات ہے جس کے پیچھے نہ تو کوئی علمی دلیل ہے اور نہ تو کوئی اقلی دلیل ہے نہ تو کوئی نقلی دلیل ہے نہ کوئی علمی اثر ہے اس کے پیچھے میں خرچ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرص کرنے والوں کے بارے میں کیا فرمایا معلوم میں معلوم میں فرمایا اتل خراسون ستیہ نش ہو کرنے والوں کا ستیہ ناس اٹکل کرنے والوں کا اٹکل کرنا خرچ کہتے اٹکل مارنا تک چلانا تکے چلانا یعنی بلا وجہ کی بات کرنا جس بات کی کوئی دلیل نہیں ہوتی اس کو کہتے ہیں خرچ اٹکل چلانا اس کے بعد سورہ مرسلات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے باس بادل موت کی ایک بڑی پیاری دلیل دی ہے فرمایا علما فجالم فقدر فن القادی دس مرتبہ اس سورہ کریمہ میں جانتے دس مرتبہ کیوں آیا ہے اس لیے کہ انسان کے اندر تین قسم کی قوتیں قوت نظریہ قوت شہابیہ اور قوت غزبیا قوت غزبیا کا افرات ہو تو آدمی درندہ بن جاتا ہے اور تفریح ہو تو بغیرت بن جاتا ہے بے حمیت اور بغیرت اور قوت اگر ہو افراد اگر ہو جائے تو حیوان بن جاتا ہے جانور بن جاتا ہے اور اگر قوت شہویہ کی تفریح ہو جائے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 اورت کا پورا جسم سڑ جاتا سب سے آخر میں سڑنے والی چیز رحم ہے اس کا مطلب سب سے زیادہ مضبوط ہے رحم اس وجہ سے اسے قرار متین کہا گیا تو نطفہ باپ کی پوش سے کر کے ماں کے رحم میں جس کو قران نے قرار متین کہا ہے ایسے ہی ایک انسان اب یہ نطفہ ٹھہر گیا نو مہینے کے بعد اس کے بدن کے اوپر زلزلے کا تریان ہوتا ہے اور بچہ باہر ا جاتا ہے ماں موت اور حیات کی کشمکش میں بچہ وجود کے اندر آتا ہے ایسے ہی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 ہاں ایک چیز موجود رہتی ہے وہاں سڑتی نہیں ڈی اے جس کو بولتے ہیں حدیث میں اس کو اجبو زم کہا گیا ہے انسان کا پورا بدن سڑکل جائے ڈی این اے موجود رہتا ہے اور عجیب بات تو یہ کہ ہر شخص کا ڈی این اے الگ ہوتا ہے اس کا مطلب ہر شخص کے ڈی اے کو محفوظ رکھا جاتا ہے اور اسی ڈی این اے سے اسی کو پیدا کیا جائے گا کوئی دوسرا اس ڈی این اے سے نہیں پیدا ہو سکتا ڈی این اے کو باقی رکھا جاتا ہے. اس کو میں نے سورت کاب کی ایک ایپ کی روشنی میں بیان کیا تھا میں نے یہ بات بادل موت کی ایک مشاہداتی دلیل ہے۔ اس کے بعد سورہ نبہ شروع ہوتی ہے سورہ نبہ کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی بھی आदमी صفارش کے لیے آگے نہیں بڑھے گا۔ سب کے سب صف در صف کھڑے ہوں گے۔ یہاں تک کہ ملائکہ بھی۔ یوم یقوم الروح والملائکہ صفاً لا يتكلمون الا من أذن له الرحمن کوئی بولنے کے لیے آگے نہیں بڑھے گا کسی کو بولنے کی جرات نہیں ہوگی جب تک بارئ تعالی اجازت اور یہاں اللہ نے کہا گیا الا من أذن الله جس کو اللہ علام الرحمان کتنی پیاری سفت آئی ہے یعنی ایک گنہگار کے بارے میں سفارش کرنے کے لیے کسی نبی کو جب اللہ کہے گا اس کا مطلب اس گنہگار کے اوپر اللہ کا رحم ہونے والا ہے اسی وجہ سے اللہ نے اپنی صفت رحم کا حوالہ دیا ہے خواب بات ہے قرآن کا جو لفظ جہاں ہے ایسا ہے جیسے انگوٹھی کے اندر نگینہ تانٹ دیا گیا ہو نگینہ نکال لیا جائے تو انگوٹھی بے رونق ہو جاتی بے رنگ ہو جاتی اللہ منظین الہ الرحمان بول نہیں سکتا آدمی کسی کے بارے میں جب تک رحمان اجازت نہ دے یعنی کسی گنہگار کے بارے میں سفارش کا عزم دینا سفارش کی اجازت دینا در حقیقت اس گنہگار کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کا رحم ہونے والا ہوگا تبھی تو سفت رحمانیت کا حوالہ دیا گیا اس کے بعد سورین نازیات شروع ہوتی ہے سور نازیات کے اندر بیان پرمایا گیا کہ زمین دہا ورباداری کا دہا ہا زمین کو ہم نے کیا آم طور پر دہا کا ترجمہ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 یہ لفظ دہریا سے مشتق ہے اور دہیا کہتے ہیں شترمرگ کے انڈے کو شترمرگ کے انڈے کو اور زمین کی جو شکل ہے بے شرمرگ کے انڈے کی طرح ہے ڈاکٹر محمد علی اسدیک نے کہا اس کا مطلب زمین کی شکل بیضوی ہے انڈا کار ہے نہ کہ بالکل گیب کی طرح گول ہے یہ لفظ دہیا سے اس نے استدلال کیا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے باس بادل موت پر ایک بڑی پیاری دلیل شاید فرمائی سور ابس کے اندر فرمایا خوطی للی انسانوں میں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 جیسے کسی انسان کو زمین میں دفن کر دیا جائے تو ان نطفہ تیرنے کے بعد بچہ بن کر کے باہر آ جاتا ہے ایسے ہی جب آدمی مر گیا ثم اماتھو پاکبارہ جب آدمی مر گیا تو اس کو قبر میں ڈال دیا گیا ثم شاہ انشارہ قبر سے تو اس کو ویسے ہی نکال لے گا جیسا کہ ماں کے پیٹ سے اس کو نکال لیتا ہے باس بادل موت پر ایک بڑی ہی زبردست اور مشاہداتی دلیل جو اس سے پہلے پیش کی گئی دلیل کے بالکل مشابهہ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 اس کے بعد سورہ تکویر شروع ہوتی ہے سور انور فرمایا گیا یا الانسان ما کب ربل کریم اے انسان تجھ کو اللہ تبارک و تعالا اپنے رب کریم سے کس نے غفلت میں ڈال دیا ہے اصل میں ایسا ہے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 شاید میری کریم کریمی نے تجھے کمپلین میں ڈال دیا ہے یا یو ہل انسان ہوں ماں کر رہا کہل کریم کیا پوچھنے کا انداز ہے کیا, کیا بات ہے اس کے بعد سورہ متفقین ایک معاشی خرابی کی طرف رہنمائی کی جا رہی ہے کہ قوم تھی حضرت شعیب علیہ السلام کی پوری کی پوری اسی عمل کی وجہ سے تباہ کر دی گئی تکفیف کا عمل پیسے پورے لینا تول کم دینا आज देखो मिर्चों के ऊपर पानी मार देते धनिया लेने के लिए जो धनिया के ऊपर पानी मार देते कपड़ों तक के ऊपर पानी मार देते हैं जो कपड़े बुनते हैं लोग ताकि उसका वजन बढ़ जाए यह सब तकलीफ के दायरे में दंडी माने के दायरे में इससे पूरी मीषत तबाह हो जाती है इंसान को इसे परहेज करना चाहिए तकलीफ के दायरे में रिश्वत सू सारी चीजें आ गई गौर किया जाए तो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 پریشانی کا یہ سلسلہ ٹینشن کا ٹینشن ٹینشن پر... کو بولتے ہیں ہم نے انسان کو में میں پیدا کیا ٹینشن کبھی ختم نہیں ہوتا برابر ٹینشن میں رہتا ہے اس کے بعد کے اندر اللہ تبارک نے فرمایا. کیا یہ آسمانوں کو نہیں دیکھتے کہ اللہ تبارک نے انہیں کیسے بلند کیا؟ کیا یہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ نے اونٹ کو کیسے بنایا یہاں چار چیزوں کا ذکر کیا گیا پہلے اونٹ کا افلا پھر آسمان کا وہی لس سمائی کئی پھر پہاڑ کا ویل انہیں کیسے کیے گئے ویل اور بھی کئی مومن کی مثال اور ایک دائی کی مثال اسی طرح ہونی چاہیے کیسے اونٹ کی طرح جفاق ہو مومن افلا ضرور اونٹ کی طرح ایک مومن کو جفاقش ہونا چاہیے اور ویلس اور مومن کے خیالات بہت, بہت بلند ہونے چاہیے آسمانوں کی بلندی کو چھونے والے اور ویل جی کئی بنو صفت مومن کے ارادے پہاڑوں جیسے مستحکم ہونے چاہیے ویل اودی کئی فصوطحت اور دیکھو زمین کی طرف بھی کی کیسے بچھائی گئی یعنی ایک مومن کو انتہائی متوازے انتہائی منقصر المزاج انتہائی خاکسار ہونا چاہیے انتہائی توازوں والا ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں چار چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمائیے چار صفتیں مومن بندوں کے اندر ہونی چاہیے اس کے بعد سورہ کے اندر اللہ نے, نے غنی بنا دیا کیا تم زال نہیں تھے ہم نے تم کو ہدایت دے دی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 زلزال کے اندر ایک عجیب حقیقت کا انکشاف کیا گیا اللہ نے فرمایا زلزلت الارض واخرجت الارض وقال يوم اپنی خبریں بیان کر دے گی کیسے بول کر کے ہاں بول کر کے دیکھوک آرڈر میں جو ریل ہوتی ہے نا ریل یہ آواز کو جذب کرتی اور پھر اس کو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 اس کے بعد فرمایا گیا تباہی ہو ہومزا اور لومزا کے لیے یہ تباہی ہومزا اور لو کے لیے ہومزا کسے کہتے ہو لومزا کسے کہتے ہیں ہومزا ایسے آدمی کو کہتے ہیں جو کسی آدمی کے منہ کے بد گوئی کرے اس کے منہ کے اوپر اس کو برا بھلا کہے اور لمزا کہتے ہیں انسان کے پیٹ پیچھے اس کی غیبت کرے اس کی برائی بیان کرے تو ایسے دونوں شخصوں کے لیے یہاں ویل کی خوشخبری سنائی گئی اس کے بعد سورے فیل شروع ہوتی ہے سوریہ فیل کے ساتھ سوریہ قریش ہے دونوں کا آپس میں بڑا گہرا رقت ہے ایک بڑا عجیب نکتا ایک حقیقت کا انکشاف ایک مفسر نے کیا وہ اب رہا ایک بادشاہ تھا جو کعبہ ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے نکلا لیکن ابھی کعبہ کے پاس پہنچا نہیں تھا وادی محتر میں پہنچا تھا کہ اللہ تبارک کو تالا نے چڑیوں کا ایک بہت بڑا جھنڈ بھیجا اور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 ایسے لوگ جلد ہی آزابے گرفتار ہو جاتے ان کو مہلت نہیں دی جاتی جیسے اب رہا یہ خان کابوں کو ڈھانے کے لیے آیا تھا دین کی بنیاد گرانے کے لیے آیا تھا اللہ تبارک تعالیٰ نے وادی محتری میں تو تباہ کر دیا تو یہ قرآن کا جلانا مسجدوں کو گرانا اتنا بڑا گنا ہے کہ ان کو سنبھلنے کا موقع نہیں دوں ڈھیل دی جاتی وہ کسی نہ کسی عذاب کے اندر گرفتار ہو جاتے اگرچہ انسان کی آنکھیں ان آزابات کو نہ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 ایک صفت کا حوالہ دے کر کے چار چیزوں سے پناہ مانگی گئی وہ چار چیزیں کیا ہے من شر ما خلق من شر سے نزا وقب منشر نفاتات فلوق منشر من شر, من شر حاسد زا حسد رب الفلق کا حوالہ دے کر کے چار شرور سے پناہ ماگی گئی ہے مخلوقات کے شر سے رات کے شر سے پروپیگنڈا کرنے والوں کے شر سے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 اللہ تبارک و تعالی کی تین سفتوں کا حوالہ دے کر کے صرف ایک چیز سے پناہ مانگی گئی وہ کیا وصواس صدور الناس. وصواس سے پناہ چاہی گی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وسواس کے خطر وسواس کی خطرناکی زیادہ بڑھی ہوئی ہے بالمقابل شر ماخلک سے شر غاسقین سے شر نفاسات سے شر حت اور غور کریں تو ایک بات اور نظر آتی ہے